غزۂ بحران غزو غطفان سے واپسی کے بعد ماہ ربیع الاول آپ نے مدینے میں گزارا ربیع ثانی میں آپ کو یہ خبر پہنچی کہ مقام بحران جو حجاز کا مادن ہے وہاں بنی سلیم اسلام کی مخالفت پر جمع ہو رہے ہیں آپ نے خبر پاتے ہی تین سو صحابہ کی معیت میں بحران کی طرف خروج فرمایا اور مدینے پر عبداللہ ابن ام مقتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا وہ لوگ آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے اور بلا جدال و قتال مدینہ واپس آ گئے قتل کا اشرف یہودی چودہ شربی الاولدین ہجری مدینہ منورہ میں جب فتح بدر کی بشارت پہنچی تو کاپ بن اشرف یہودی کو بے حد صدمہ ہوا اور یہ کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور اشراف مارے گئے تو پھر زمین کا بتن اندرون اس کی زہر پش سے بہتر ہے یعنی مر جانا جینے سے بہتر ہے تاکہ آنکھیں اس ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھیں لیکن جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو مقتولی نے بدر کی تعزیت کے لیے مکہ روانہ ہوا اور جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے مرثیے لکھے جن کو پڑھ پڑھ کر خود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی رلاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کو جوش دلا دلا کر آمادہ قطال کرتا تھا ایک روز قریش کو حرم میں لے کر آیا سب نے بیت اللہ کا پردہ تھام کر مسلمانوں سے قطال کرنے کا حلف اٹھایا بات چندے مدینہ واپس آیا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عشقیہ اشعار کہنے شروع کیے کاپ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ کاپ بن اشرف بڑا شاعر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم میں اشعار کہا کرتا تھا اور کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ہمیشہ بھڑکاتا رہتا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی ایزائیں پہنچاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر اور تحمل کا حکم فرماتے رہے لیکن جب کسی شرارت سے بعض نہ آیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کاپ بن اشرف نے آپ کو دعوت کے بہانے سے بلایا اور کچھ آدمی متعین کر دیے کہ جب آپ تشریف لائیں تو قتل کر ڈالیں آپ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین نے آ کر آپ کو ان کے ارادے سے مطلع کر دیا آپ فورن وہاں سے روح الامین کے پروں کے سائے میں باہر تشریف لے آئے اور واپسی کے بعد قتل کا حکم دیا صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کاپ بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ایزا پہنچائی ہے یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں محمد بن مسلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر مجھ کو کچھ کہنے کی اجازت دیجیے یعنی ایسے مبہم اور تاریخی کلمات اور زو معنی الفاظ کہہ سکوں جن کو سن کر وہ بظاہر خوش ہو جائے آپ نے فرمایا اجازت ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اسنائے گفتگو میں یہ کہا کہ یہ مرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فقراء و مساقین پر تقسیم کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے اور اس شخص نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے بے شک یہ چیز حریث اور تامعہ نفوذ پر بہت شاخ اور گراں ہے لیکن مخلصین اور صادقین کو صدقے دل سے صدقات کا دینا اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد کرنا انتہائی محبوب اور غایت درجہ لذیذ ہے بلکہ خدا کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا ان پر شاخ اور گراں ہے میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں کعب کہ نے کہا ابھی کیا ہے آگے چل کر دیکھنا خدا کی قسم تم ان سے اکتا جاؤ گے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو ہم ان کے پیرو ہو چکے ہیں ان کا چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے انجام کے منتظر ہیں اور دل میں یہ تھا کہ انجام کار اللہ اور اس کے رسول کی فتح اور دشمنوں کی شکست یقینی اور محقق جس میں شبہ کی ذرا برابر گنجائش نہیں اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ غلہ ہم کو بطور قرض دے دیں کعب کہ نے کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دو ان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہیں کعب نے کہا اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو ان لوگوں نے کہا اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں اول تو غیرت اور حمیت گوارہ نہیں کرتی پھر یہ کہ آپ نہایت حسین و جمیل اور نوجوان ہے کعب نے کہا آپ اپنے لڑکوں کو رہن رکھ دو ان لوگوں نے کہا یہ تو ساری عمر کی آڑ ہے لوگ ہماری اولاد کو یہ تانہ دیں گے کہ تم وہی ہو جو دو سیر اور تین سیر غلہ کے معاوضے میں رہن رکھے گئے تھے ہاں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں اکرما کی ایک مرسل روایت میں ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے کس درجے محتاج اور ضرورت مند ہیں لیکن بعی ہمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ عورتوں اور بیٹوں کو رہن رکھیں کعب نے اس کو منظور کیا اور یہ وعدہ ٹھہرایا کہ شب کو آ کر غلہ لے جائیں اور ہتھیار رہن رکھ جائیں حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر کاپ کو آواز دی کعب نے اپنے قلعے سے اترنے کا ارادہ کیا بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے کوئی غیر نہیں تم فکر نہ کرو بیوی نے کہا مجھ کو اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے کعب نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزا مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو اس کو ضرور جانا چاہیے اس اسنا میں محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے بال چھونگوں گا جب دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوط پکڑ لیا ہے تو فوراً اس کا سر اتار لینا چنانچہ جب کعب نیچے آیا تو سر تپا خوشبو سے معطر تھا محمد بن مسلمہ نے کہا آج جیسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگی ہی نہیں کہ نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھ کو اپنے معطر سر کے سونگنے کی اجازت دیں گے کہ نے کہا ہاں اجازت ہے محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر خود بھی سر کو سونگا اور اپنے رفقا کو بھی سونگایا کچھ دیر کے بعد پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ دوبارہ اپنا سر سونگنے کی اجازت دیں گے کعب نے کہا شوق سے محمد بن مسلمہ اٹھے اور سر سونگنے میں مشغول ہو گئے جب سر کے بال مضبوط پکڑ لیے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا فورن ہی سب نے اس کا سر قلم کیا اور آنن فانن اس کا کام تمام کیا اور اخیر شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آپ نے دیکھتے ہی یہ ارشاد فرمایا افلحت دل ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے ان لوگوں نے جواباً عرض کیا بجہ کا یا رسول اللہ اور سب سے پہلے آپ کا چہرہ مبارک اے اللہ کے رسول اور بعد ازاں کاپ بن اشرف کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا آپ نے الحمد اور اللہ کا شکر کیا جب یہود کو اس واقعے کا علم ہوا تو یکلق مروب اور خوف زدہ ہو گئے اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت نبی کریم علیہ صلاطو تسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارا سردار اس طرح مارا گیا آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ایزائے پہنچاتا تھا اور لوگوں کو ہمارے قتال پر برنگیختہ اور آمادہ کرتا تھا یہود دم بخود رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے اور بعد ازاں آپ نے ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ یہود میں سے آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے گا قاب بن اشرف کے قتل کے اسباب روایات حدیث سے قاب بن اشرف کے جو وجوہ اور اسباب معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دریدہ دہنی اور سب و شتم اور گستاخانہ کلمات کا زبان سے نکالنا نمبر دو آپ کی حجب میں اشعار کہنا نمبر تین غزلیات اور عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا بطور تشبیب ذکر کرنا نمبر چار غدر اور نقض عہد نمبر پانچ لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے ابھارنا اور اکسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا نمبر چھ دعوت کے بہانے سے آپ کے قتل کی سازش کرنا نمبر سات دین اسلام پر تعین کرنا لیکن قتل کا سب سے قوی سبب آپ کی شان اقدس میں دریدہ دہنی اور سب و شتم اور آپ کی حجب میں اشعار کہنا ہے ظہری سے مروی ہے کہ یہ آیت وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْرِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا اَذًا كَتِيرًا اور سنوگے تم اہلِ کتاب سے اور مشتقین سے بہت بدگوئی اور بدزبانی یہ آیت کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی اسلام هویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قاب بن اشرف یہودی کے قتل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس قسم کے یہود کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالو چنانچہ حویسہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی محیصہ بن مسعود نے ابن سبینہ یہودی کو قتل کر ڈالا جو تجارت کرتا تھا اور خود حویسہ اور محیصہ اور دیگر اہل مدینہ سے داد و دستت کا معاملہ رکھتا تھا حویسہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور مہیشہ پہلے سے مسلمان تھے حویسہ چونکہ عمر میں بڑے تھے مہیشہ کو پکڑ کر مارنا شروع کیا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے دشمن تو نے اس کو قتل کر ڈالا اس کے مال سے کتنی چربی تیرے پیٹ میں ہے مہیشہ نے کہا خدا کی قسم مجھ کو اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ ذات بابرکات تیرے قتل کا بھی حکم دیتی تو وال میں تیری بھی گردن اڑا دیتا ویسا نے کہا کیا خدا کی قسم اگر محمد تجھ کو میرے قتل کا حکم دے تو تو واقعی تم مجھ کو قتل کر ڈالو گے مہیسا نے کہا ہاں خدا کی قسم اگر تیری گردن مارنے کا حکم دیتے تو ضرور تیری گردن مارتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا اویسہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے ہم یہی دین حق ہے جو دلوں میں اس درجہ راسخ اور مستحکم اور بررگ و پہ میں اس طرح جاری و ساری ہے اس کے بعد اویسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سچے دل سے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ انحریثر جماعت الاخر سنتین ہجری واقع بدر کے بعد قریش مکہ مسلمانوں سے اس درجہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئے کہ ان کے چھیڑ چھاڑ کے اندیشے سے اپنا قدیم راستہ ہی چھوڑ دیا چنانچہ بجائے شام کے راستے کے عراق کا راستہ اختیار کیا اور رہبری کے لیے فرات بن حیان اجلی کو اجرت پر ہمراہ لیا اور ایک قافلہ بغر سے تجارت مکہ سے مال کثیر لے کر براہ عراق روانہ ہوا جس میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ اور ہویتب بن عبدالعضیٰ اور عبداللہ بن ابی ربعہ بھی تھے فتح مکہ میں یہ چاروں حضرات مشرف ب اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی اطلاع ہوئی تو سو صحابہ کی جمعیت کو زید بن ہارسہ کی عمارت اور سرکردگی میں روانہ فرمایا ان لوگوں نے پہنچ کر حملہ کیا قافلہ حاصل کر لینے میں تو کامیاب ہو گئے مگر ایان قوم اور اشراف خاندان اور قافلہ والے سب بھاگ گئے صرف رات بن حیان عاجلی کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لائے مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا خمس جو نکالا گیا تو اس کی تعداد بیس ہزار درہم تھی تو معلوم ہوا کہ غنیمت کی مجموعی تعداد ایک لاکھ درہم تھی قتل ابی رافع نصف جماعت السانیہ تین ہجری ابو رافع ایک بڑا مالدار یہودی تاجر تھا ابو رافع کنیت تھی عبداللہ بن عب الحقیق اس کا نام تھا سلام بن الحقیق بھی کہتے تھے خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپ کو ایزا اور تکلیف پہنچاتا تھا کاپ بن اشرف کا معین اور مددگار تھا یہی شخص غزوہ احزاب میں قریش مکہ کو مسلمانوں پر چڑھا کر لایا اور بہت زیادہ ان کی مالی امداد کی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں روپیہ خرچ کرتا رہتا تھا کاپ بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ اور ان کے رفقا رضی اللہ تعالی عنہم ہم چونکہ سب بلۂ اوس کے تھے اس لیے قبیلہ خزرج کو یہ خیال ہوا کہ قبیلہ اوس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانی دشمن اور بارگاہ رسالت کے ایک گستاخ اور دریدہ دہن کاپ بن اشرف کو قتل کر کے سعادت اور شرف حاصل کر لیا لہذا ہم کو چاہیے کہ بارگاہ نبوت کے دوسرے گستاخ اور دریدہ دہن ابو رافع کو قتل کر کے دارین کی عزت و رفت حاصل کریں چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دی اور عبداللہ بن اوتیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن اونیس اور ابو قطعہ حارث بن رویع اور خزائی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کے قتل کے لیے روانہ کیا اور عبداللہ بن اوتیک کو ان پر امیر بنایا اور یہ تاکید فرمائی کہ کسی بچے اور عورت کو ہرگز نہ قتل کریں نص جماعد العخرا تین ہجری کو عبداللہ بن اوتیک ماں اپنے رفقا کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے صحیح بخاری میں برا بن عازب سے مروی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جب لوگ اپنے جانور چراغاہ سے واپس لا چکے تھے تب یہ لوگ خیبر پہنچے ابو رافع کا قلعہ جب قریب آ گیا تو عبداللہ بن اوتے نے اپنے رفقا سے کہا کہ تم یہیں بیٹھو میں قلعے کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں جب بالکل دروازے کے قریب پہنچ گئے تو کپڑا ڈھانک کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کرتا ہو دربان نے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا ہی کوئی آدمی ہے یہ آواز دی کہ اے اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو جلد آ جائیں دروازہ بند کرتا ہوں میں فوراً داخل ہو گیا اور ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا ابو رافع بالا خانہ پر رہتا تھا اور شب کو قصہ گوئی کرتا تھا جب قصہ گوئی ختم ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے تو دربان نے دروازے بند کر کے کنجیوں کا حلقہ ایک کھونٹی پر لٹکا دیا جب سب سو گئے تو میں اٹھا اور کھونٹی سے کنجیوں کا حلقہ اتار کر دروازہ کھولتا ہوا بالا خانے پر پہنچا اور جو دروازہ کھولتا تھا وہ اندر سے بند کر لیتا تھا تاکہ لوگوں کو اگر میری خبر بھی ہو جائے تو میں اپنا کام کر گزروں جب میں بالا خانہ پر پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا اور ابو رافع اپنے اہل و عیال میں سو رہا تھا مجھ کو معلوم نہ تھا کہ ابو رافے کہاں اور کدھر ہے میں نے آواز دی اے ابو رافع ابو رافع نے کہا کون ہے میں نے اسی جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کا وار کیا مگر خالی گیا ابو رافے نے ایک چیخ ماری میں نے تھوڑی دیر بعد آواز بدل کر ہمدردانہ لہجے میں کہا اے ابو رافع یہ کیسی آواز ہے ابو رافے نے کہا ابھی مجھ پر کسی چسنے تلوار کا وار کیا یہ سنتے ہی تلوار کا دوسرا وار کیا جس سے اس کے کاری زخم آیا بعض ہزام میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھ کر اس زور سے دبائی کے پشت تک پہنچ گئی جس سے سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا اور واپس ہو گیا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا جب سیڑھی سے اترنے لگا تو یہ خیال ہوا کہ زمین قریب آ گئی اترنے میں گر پڑا اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی چاندنی رات تھی امامہ کھول کر ٹانگ کو باندھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا تم چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو بشارت سناؤ میں یہی بیٹھا ہوں اس کی موت اور قتل کا اعلان سن کر آؤں گا چنانچہ جب صبح ہوئی اور مرغ نے بانگ دی تو خبر دینے والے نے قلعے کی فصیل سے اس کی موت کا اعلان کیا سب میں وہاں سے روانہ ہوا اور ساتھیوں سے عام ملا اور کہا تیز چلو اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کیا وہاں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی اور جو واقعہ گزرا تھا وہ سب بیان کیا آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ میں نے ٹانگ پھیلا دی آپ نے دستے مبارک اس پر پھیرا ایسا معلوم ہوا گویا کہ کبھی شکایت ہی پیش نہ آئی تھی